معذ ناظرین و سامعین لگاتار تین ہفتوں سے ہماری گفتگو صحاب کرام جو اس کائنات میں امبیا کرام کے بعد سب سے افضل پاک باز نیک لوگ ہیں ان کا ذکر لگاتار ہو رہا ہے تین دروس میں شیخ محترم نے ان کے فضائل و مناقب صحابی کسے کہا جاتا ہے صحبت کے لیے کنکن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں پر شیخ نے گفتگو کی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آج سے شیخ کرام کے دفاع کے حوالے سے ہمارے سامنے کچھ اصول اور ضابطے رکھیں گے کیونکہ ان کا دفاع کرنا بھی ہمارے دین کا فریضہ ہے اللہ نے انبیاء کا دفاع کیا صحابہ کا دفاع کیا نیک لوگوں کا دفاع کیا اس لیے نیک لوگوں کا دفاع یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے اور وہ سب سے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ انبیاء کے بعد سب سے مقدس اور پاک باز لوگ ہیں نیک لوگ ہیں اس لیے ان کا دفاع کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے شیخ محترم چونکہ تشریف لا چکے ہیں اس لیے اور ٹائم بھی ہو گیا ہے اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں اور ہمیں اپنے علم سے مستفید فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکاتہ فرمائے اور اللہ تعالی ان کے ذریعے سے امت مسلمان کو مستفید فرمائے آمین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ہر قسم کی حمد و ثناٰ تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبہ ہے اور دلود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ ہمیں ان نفوس قدسیہ یا ان ہستیوں کے بارے میں جاننے سمجھنے اور ان کے فضائل و مناقب کو معلوم کرنے کی توفیق بخشی جن لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے پچھلی کتب میں کیا ہے اور جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا کیا ہے اور جنہیں اللہ رب العالمین نے اس لیے اختیار اور پسند کیا کہ وہ دین کے سپاہی بنے دین کا اپنے نبی کا قرآن مجید کا اور ان تمام ان تمام چیزوں کا دفاع کریں جس کا حکم اللہ رب العالمین دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے احکام کو انہوں نے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کیا جس طریقے سے اللہ رب العالمین چاہتا تھا اور اللہ رب العالمین ان کے عمل سے اس قدر خوش ہوا کہ اپنی رضامندی کا پروانہ اس دنیا میں دے دیا صرف رضامندی نہیں بلکہ جنت کا بھی پروانہ اس دنیا میں ان تمام صحابہ اکرام کو دے دیا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی اللہ رب العالمین نے فرمایا وک الم واد اللہ کہ ہر ایک صحابی سے جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے صحابی کسے کہتے ہیں ان کے فضائل مناقب کتاب سنت میں کیا ہے اس تعلق سے تین دروس میں بات آئی اور ہر آیت اور تقریباً ہر حدیث صحابہ کرام کسی نہ کسی اعتبار سے صحابہ کرام کی فضیلت ان کی منقبت ان کی قربانیاں ان کی کوششیں دین کے تعلق سے ان کے تقوا اور ان تمام چیزوں کو بتاتی اور ظاہر کرتی ہے فکر اگر سلیم ہو عقیدہ اگر صاف ہو صحیح ہو تو انسان کوئلے سے بھی جوہر نکال لیتا ہے لیکن اگر فکر گندی ہو تو اگر اسے ہیرا بھی دے دیا جائے تو اس میں اسے پتھر نظر آتا ہے تو فکر کی سلامت عقیدے کی سلامتی بہت بڑی چیز ہے اور صحابہ اکرام کے تعلق سے دو اصول یاد رکھنا بہت ضروری ہے جس کا ذکر تمام علماء اکرام نے کیا ہے سلامت القلوب و سلامت مطلب یہ ہے کہ ہم دل کو محفوظ رکھیں صحابہ کرام کے بغض کو پالنے ان کی عداوت ان کی نفرت وغیرہ کو پالنے سے دل کو بالکل محفوظ رکھیں اسی طریقے سے ہم اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھیں صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بھی ایسی بات نکالنے سے جس سے صحابہ کرام کو تکلیف ہوتی ہو یا ان کے کسی یا ان کے شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہو یا ان کی تنقیص ہوتی ہو یہ دو چیز اگر یہ دو اصول اگر اپنا لیا جائے تو یقیناً صحابہ کرام کے شان میں گستاخی سے انسان بچ سکتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کر سکتا ہے آج ہم انشاءاللہ صحابہ اللہ کرام کی عدالت پر مختصر گفتگو کریں گے پھر ان کے دفاع کے اوپر اور کچھ شبہات ہیں اس تعلق سے انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو آئے گی عدالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دین کے اوپر مستقیم ہو یعنی متقی اور پرہیزگار ہو با اخلاق ہو اور برائیوں سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرتا اسی چیز کو علماء نے کہا ہے کہ عدالت ایک ایسا ملکہ ہے عربی لفظ عدالت ایک ایسا ملکہ ہے ملک ملک ایک ایسا ملکہ ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے اور وہ ملکہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو تقوی اختیار کرنے پر اخلاقی امور کو اختیار کرنے پر برائی سے دور رہنے پر ابھارتا ہے تو رہی بات تقوی کی تقوی کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے سے لے کر کے ایمان کا آخری شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یعنی ایمانیات کے تمام ابواب تقوی کے اندر داخل ہونا فصق و فجور سے بچنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنا یا صغیرے پر اسرار کرنا کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے سے وہ کبیرہ کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے جیسا کہ بعد صاحب اکرام کا قول ہے اسی طریقے سے جو چیزیں اخلاق کو ختم کر دیتی ہیں یا اخلاق کو گھٹا دیتی ہیں اچھے اخلاق کو رضیل اخلاق میں بدل دیتی ہیں ان چیزوں سے دور رہنا وہ چیزیں کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ کے اندر آ جاتی ہیں تو ان تمام چیزوں سے تمام گناہوں سے صحابہ کرام بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے اور نیکی کے ہر راستے کو اختیار کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے تو عدالت کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کی پابندی کرتا ہو با ہو اور اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے حت تل امکان پرہش کرنے کی کوشش کرتا ہو یہ صفات صحابہ اکرام سے زیادہ قسم میں پائی جا سکتی ہے تو عدالت کا مطلب یہی ہوتا ہے اور صحابہ اکرام میں بدرجہ اولا یہ چیز موجود تھی نیز یہ کہ انہیں اللہ کی ان تمام چیزوں کے علاوہ یعنی تقوار تھے گناہوں سے بچتے تھے بااخلاق تھے ان تین چیزوں کے علاوہ یہ تین چیزیں عام انسانوں میں بھی, بھی پائی جا سکتی ہے کہ وہ بااخلاق ہوگا تقوا شعر ہوگا گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا لیکن ان تین چیزوں کے علاوہ مزید اس کے ان, ان لوگوں کی صاحب اکرام کی عدالت میں جو چیز اضافہ کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی تھا نیز اللہ رب العالمین نے ان سے جنت کا وعدہ کیا تھا اور اس میں اگر چھٹی چیز بھی جوڑ لیں وہ یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کے شاگر تھے ان کے تربیت یافتہ افراد تھے تو یہ عدالت کا مطلب ہوتا ہے اس لیے صحاب اکرام کے لیے جب عدالت سقاحت صداقت یہ چیزیں ثابت ہو گئی تو ان کے کسی ایب کو ظاہر کرنا درست نہیں ہے کیونکہ وہ ایب اللہ رب العمین کے نزدیک معاف کر دیے گئے ہیں اور صحاب اکرام کی عدالت پر یعنی عدالت کا مطلب ہے کہ ان کے متقی ہونے پر اور ان کے گناہوں سے بچنے پر اور ان کے با اخلاق ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے اور اس اجماع کی اسی نے مخالفت کی ہے جن کے مقدر میں اللہ رب ال نے شقاوت اور بدبختی بختی لکھ دیا صاحب اکرام کی عدالت یعنی ان کے کے خلاف انہوں نے بات کی ہے صحابہ کرام کو برا برائی کرنے والا یا گناہ کرنے والا صرف ان لوگوں نے بتایا ہے جن کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے بدبختی اور شقاوت لکھ دیا ہے ورنہ آج تک جتنے بھی علماء آئے صحابہ کرام کے بعد سے تابعین تبا تابعین اور آج تک جتنے بھی علماء آئے اور ہر متبہ فکر کے سب کا اتفاق اور اجماع ہے سنت والجماعت کے علماء کا کہ صحابہ کرام متقی پرہیزگار تھے با تھے اور گناہوں سے حت تلکان بچنے کی کوشش کرتے تھے اور ان لوگوں کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ صحابہ کرام معصوم خطا نہیں تھے نیزیہ کے اس بات پر بھی اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین راضی ہیں اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا تو یہ عدالت کا معفوم اور عدالت کا مطلب ہوتا ہے اور اجما کا مطلب آپ کو پتا ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ تمام علماء اکرام نے ایک ہی جیسی بات کی ہو کسی بھی اہل سنت کے عالم نے مخالفت نہ کی ہو اور روا شیعہ ان لوگوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے معتزلہ اور اسی طریقے سے قدریہ اور آج کے جو فرق ہیں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں اگر وہ لاکھ بھی مخالفت کر لیں تو اس اجماع کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں پڑنے والا ہے اللہ رب العالمین نے جب صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیا تو اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ آنے والے لوگ صحابہ کرام سے کس طریقے سے بغض رکھیں گے بعض لوگ اور کس طریقے سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے ان کی اچھائی دیں گے تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے صحابہ کرام کا دفاع اس کے اللہ علیہ صحابہ کا دفاع صحابی کا دفاع کریں بعد میں آنے والے لوگ دفاع کریں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر صحاب اکرام کا دفاع کیا اور اتنے بہترین انداز میں دفاع کیا ہے کہ اگر انسان اس کو صحیح سے سمجھ لے تو پھر اس کے بعد کسی اور دفاع کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے اب جیسے دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام منافق ہو گئے تھے میں اس بات کو بعد میں بیان کروں گا کہ کیا صحابہ میں کوئی منافق تھے دوس اور دوسرا شبہ جو ہے کہ کیا کسی منافق نے جو نبی وسلم کے زمانے میں رہا ہو کیا اس نے حدیث بیان کی ہے حدیث کے اندر اس کا کوئی اثر رہا اثر رہا ہے یا ہے ان ان چیزوں کا جواب میں آخر میں دوں گا لیکن بعض لوگوں نے صحاب صحابۂ اکرام کے اوپر نفاق کی تہمت لگائی تو اللہ رب العالمین نے ان, کے ان کا دفاع اس طریقے سے کیا کہ من رجال صدق ما اللہ علیہ نفاق منافق جھوٹے کو کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کہی سورہ منافقون کو نازل کیا اور منافق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعلم اللہ رب العالمین جانتا ہے واللہ اشهد ان المنافقین لکاذبون اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں لیکن صحابہ اکرام حقیقے سے کیا اللہ نے جب ان کے اوپر نفاق کی تحمت مطلب لگی من المؤمنین رجال صدقوا ما عہداللہ علیہ یہ, یہ صحابہ کرام وہ مؤمنین ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے جو وعدہ کیا ہے دین کے نشر و اشاعت کا اثار و قربانی کا اپنی جان کو گلوی رکھ کر کے دین کی حفاظت دین کا دفاع اور اپنے نبی کے دفاع کا اس میں وہ پورے پورے سچے اتریں اللہ رب العالمین نے ان کی سچائی اور اور جو نفاق کی تہمت لگی تھی اس کو اس طریقے سے دور کیا کہ شاید کو نازل کیا اور اللہ رب العالمین نے کہا مین المن رجالد اللہ علیہ صاحب اکرام میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو مکمل کیا پورا کیا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اکرام تبدیل ہو گئے بعد میں جیسا کہ شیعہ وغیرہ کہتے ہیں رواف جو ہیں بعض کہتے ہے کہ مرتد ہو گئے حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے کہا وہاں بدلو تبدیلا کے صحابہ کرام نے جس چیز کو اختیار کیا تھا نبی پر جو ایمان لایا تھا کتاب و سنت کی تعلیم کو جو اپنی زندگی کی زینت بنایا تھا اس کے اندر ذرہ برابر بھی ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے بلکہ جو ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار الذين تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنه اعد تجری تحتها الانهار خالدین ذلك الفوز العظیم کہ جو مہاجرین انصار میں سے سبقت کرنے والے تھے ایمان لانے میں اور اسی طریقے سے جو ان کے بعد آئے سب سے اللہ رب العالمین راضی ہیں اگر وہ تبدیل ہو جاتے چھوڑ دیتے دین کو تو اللہ رب العالمین ان میں سے کسی ایک سے بھی راضی نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند نہیں ہے اور اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ دے تو فلحی یقبال غیر السلام دینا فلح یقب الامین ہوں جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اس سے اس دین کو قبول نہیں کرے گا آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا ہوگا تو صحابۂ اکرام کا دفاع اللہ رب العالمین نے پہلے سے کر رکھا ہے کہ ان کے اندر ایمان لانے کے بعد کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ ان کے ایمان میں کسی قسم کی کوئی کمی آئی بعض لوگ یہ الزام دیتے تھے اور دیتے ہیں کہ صحابہ اہل دنیا ہے یعنی آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں آیت نازل کی ان اللہ الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلوا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلونا و یقتلوا وعدا علیہ حقا بالتورات والانجیل والقرآن کہ اللہ رب العالمین نے مؤمنوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے جنت کا سودہ کر دیا ہے اور مؤمن کا اطلاق جب آئے قرآن میں کی ایت کے اندر سے مراد پہلی مراد صحابہ کرام ہوتے ہیں کیونکہ جب یہ آیت اس وقت جو مومن تھے وہ صرف اور صرف صحابہ تھے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ صحابہ اہل دنیا ہے جبکہ رب یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا والے صحابہ کرام اللہ نے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا انہوں نے اپنے رب سے سودا کر لیا ہے اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان دے کر کے اور اللہ نے ان کے سودے کو قبول بھی کیا اور ان کے لیے جنت کا پروانہ بھی دیا تو پھر کس طریقے سے تمہارا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ صحابہ کرام نوزب اللہ دنیا پرست تھے دنیاوی امور کو ترجیح دیتے تھے آخرت کے اوپر اللہ نے کہا فی سبیل اللہ کہ اکرام سے یہ وعدہ تھا جنت جو ملی تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے اس بات پر ملی تھی اور اس قتال کرنے میں وہ لوگوں کو قتل بھی کریں گے یعنی اگر کوئی دی اگر کوئی اللہ رب المین کے دین کو قبول نہیں کرے گا دنیا کے اندر انارکی پھیلائے گا ظلم و زیادتی کرے گا تو ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی فیوق و تعلون اور اللہ رب العالمین کے دین کی نشروع و میں انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے شہید بھی کیا جا سکتا ہے بعض ایسے لوگ اس قدر بدبخت ہوئے اور اللہ رب العالمین نے ان کے قلب کے اندر اس قدر شکاوت بھر دی کہ ان لوگوں نے کہا کہ صحابہ کرام تو اللہ جہنم میں ہوں گے جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذين سبق لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت انفسهم خالدون نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا اور کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس ایت کو پڑھا اور کہا کہ میں اس میں سے ہوں اس آیت کا مصداق میں ہوں عمر رضی اللہ عنہ ہیں عثمان رضی اللہ عنہ ہیں زبر رضی اللہ عنہ اس آیت کے مصداق ہیں اور طلحا انہی میں سے اسی آیت کے مصداق ہیں عبد الرحمن سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ اس آیت کے مصداق ہیں یہ علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے کہ جو لوگ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا جن کے پاس پہلے سے نہیں کیا ہیں اللہ رب العالمین انہیں جہنم سے دور رکھے گا قدر دور کے اس کی احساس کو بھی اس آواز وغیرہ کو بھی نہیں سن پائیں گے اور جنت کے اندر ان کے لئے وہ تمام چیزیں ہوں گی جو ان کا دل کرے گا یا دل چاہے گا تو جو لوگ جہنم کا جہنم میں جانے کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام فلا جہنمی ہوں گے فلا جہنمی ہوں گے نعوذ باللہ وہ کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید کے انکاری ہیں اسی طریقے سے خود اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے بھی انکاری ہیں ان کا ایمان سے کچھ بھی لینا دینا نہیں یہ آیت سورہ سورہ انبیاء کی ہے اور اس سے قبل کی جو آیت تھی وہ بعض منافقین یہ کہتے ہیں یہ منافق ضروری نہیں ہے کہ نبی کے زمانے کے میں پورا کے کچھ لوگ ہمیشہ ہر زمانے میں اس قسم کی باتیں کرتے آئے ہیں تو ان کے تعلق سے قرآن آیات کو جمع کیا ہے کہ صحابہ اکرام کا دفاع اللہ رب العالمین نے پہلے سے ان کے اعتراض سے قبل ہی اللہ رب العالمین ایسا دفاع کر چکا ہے بانس کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے کچھ ایسے تھے جو جھوٹ بولتے تھے بہت سارے صحابہ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں ان میں پیش پیش رواقب ہیں اور ان کی کوک سے جو لوگ نکلے ہیں جیسے معتضلاء وغیرہ ہیں یا اور دوسرے لوگ ہیں آج کے زمانے میں مسلمانوں کے نام پر بھی کچھ ایسے ہیں جو صحاب کرام کے طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا صحاب کرام کے تعلق سے ان کے دفاع میں فرمایا ان نمل اللہ کہ ان نمل من امنو حقیقی مؤمن وہ ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لیا رسول کے اوپر ایمان لایا اللہ نے اس کے رسول نے کہا کہ اپنے بچوں کو سب کسی کو چھوڑ کر کے تمہیں نکلنا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اس کے کلمے کی کے کے خاطر نکلنا ہے اور لوگ نکل گئے اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے قربانی دی الاسو یہی لوگ سچے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی صداقت پر ان کے سچے ہونے پر جو مہر لگائی وہ آج سے چودہ سو سال پہلے کا قرآن مجید کے اندر جس کی تقریب وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہو یا اللہ رب العالمین کی صداقت پر ایمان نہیں ہو بہرحال اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے سچے ہونے کا ثبوت پرانے مجید میں پیش کیا ایک جگہ اللہ رب العالمین نے من من اللہ, اللہ, اللہ رب العالمین نے کہا کہ صحابہ کرام بالکل سچے ہیں ہر اعتبار سے سچے ہیں اور اس زمانے میں جو جھوٹے تھے اللہ رب العالمین نے ان کا بھی ذکر کیا جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا اللہ نے کہا کہ منافقین اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کوئی ایک بھی دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہوتے یا اس کی تعلیمات کے خلاف کرنے والے ہوتے نوزہ اگر ہوتے یہ الزامی بات ہے اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب عب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان کر دیتا ہے جس طریقے سے ایک ایک شخص کی جو منافق تھے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا یا ان کی علامات بتا دی جیسا کہ انشاءاللہ اللہ آئندہ بات آئے گی تو صحابہ اکرام بالکل سچے تھے اور ان کی سچائی میں کوئی اگر شک کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر شک کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام بھاٹا اٹھانے والے میں سے تھے حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا ہے جگہ کہا ہے کہ لیکن الرسول والذین آمنوا معاہ جاہدوا بی اموالهم و انفسهم اولائکہ لہم الخیرات و اولائکہ ہم اولائک المفلحون اعد الله لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم جو, جو صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کے ساتھ جہاد کیا اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ان کے لیے بہت ساری بھلائیاں نے کیا اللہ المفلحون کامیاب وہی لوگ ہوں گے اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام پورے طور پر بھی کامیاب ہے اگر وہ زندہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کامیابی بٹورتے رہے اور اسلام کے نشر و میں لگے رہے اور اگر وہ شہید ہو گئے تو پوری کی پوری کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انہیں مل گئی تو اس لیے صحابہ اکرام کے تعلق سے یہ کہنا کہ وہ گھاٹا اٹھانے والے میں سے تھے ان کے لیے تو اتنا ہی فائدہ کافی تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ایمان قبول کیا تھا اور ان کے ساتھ لگے رہے اس کے علاوہ اگر دنیا کا کوئی بھی فائدہ نہیں ملتا پھر بھی وہ پورے طور پر کامیاب تھے چے جائے کہ ان کے پاس نیک امال ہیں ان کے دل بالکل صاف ہیں ان کے دل کی صفائی کی گواہی اللہ رب العالمین دیتا ہے ان کے نگاہ کی دل کی زبان کی اور ان کے اعمال کی صفائی اور اس کے کی گواہی اللہ رب العالمین دیتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ سوچے کہ اللہ رب العالمین نے کئی ایک جگہ پر قرآن مجید کے اندر کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہی اللہ کتاب والحکمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی اللہ نے جو انسانوں کی طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو وحی ان کے اوپر نازل ہوتی تھی وہ لوگوں کو سنائیں اور سنا کر کے بسنی کریں وہی اللہ کتاب وحکمہ <وَالْحِكْمَة> کتاب اور سنت دونوں کی تعلیم لوگوں کو دے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور استاذ ہوں اور سامنے ان کے مجلس میں بیٹھنے والے یا جو مدعین ہیں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کی حیثیت سے ہوں اب سوچیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دے رہے ہوں گے معلم انسانیت تمام انبیاء کرام کے سردار جب تعلیم دے رہے ہوں گے تو سیکھنے والوں کے اندر جو علم آئے گا وہ کس قدر عظیم ہوگا اور صرف حمل کتاب نہیں ہے کہ کتاب و سنت کی صرف تعلیم دے اس کے ساتھ تربیت بھی کریں تزکیہ وہ یوزی ان کا تزکیہ بھی کریں تو بھلا جن کا تذکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تو ان کے اندر وہ خرابیاں جس کا ذکر رواف یا ان کے ماننے والے یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے کرتے ہیں کہتے ہیں یا گنواتے ہیں اگر وہ خرابیاں پائی گئیں تو دراصل وہ صحابہ کو مراد نہیں لیتے کہ صحابہ کے اندر یہ خرابیاں پائی گئیں دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکیہ صحیح سے نہیں کیا اور اس سے بھی بڑھ کر کے مقصر یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بنانا چاہتے ہیں اس لیے امام بزرعہ الرازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو تم دیکھو کہ وہ صحابہ کے شان میں تنقیص کرتا ہے تو وہ جان لو کہ وہ زندیق ہے وہ یہ نہیں چاہتا وہ دراصل صحابہ کو نشانہ بنانا نہیں چاہتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا چاہتا ہے اور لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس لئے نبی اچھے نہیں تھے اس لیے صحابہ کرم جو ان کے ساتھی ہی ہیں وہ بھی اچھے نہیں تو صحابہ کے خلاف بولنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں دراصل گستاخی کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر صحابہ کرام کے دفاع میں آیتیں نازل کی اور دنیا والوں کو بتایا کہ قرآن مجید کے جتنی بھی نیکیوں کی آیت ہیں جہاں پر احسان محسرین کا تذکرہ ہے جیسے بات آئی صادقین کا تذکرہ ہے اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والے جہاد کرنے والے کا تذکرہ ہے اس میں سب سے پہلا نمبر سب سے اونچا درجہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو لوگ اور مؤمنات کو تکلیف دیتے ہیں تکلیف کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے زبان سے تکلیف ہو سکتی ہے آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں مثال کے طور پر یا ان کے اگر حقیقت میں عیب ہے اس کو بیان کر رہے ہیں اور کسی کا عیب سب کے سامنے بیان کیا جائے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور جب عیب نہ ہو تو ان پر بہتان لگائیں گے تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے یا پھر جسمانی طور پر آپ تکلیف دے رہے ہیں یا اور بھی کسی اعتبار سے اگر آپ تکلیف دے رہے ہیں جو چیز تکلیف کا سبب بنتی ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے مومنین اور مؤمنات کو مومنین مرد اور ممینات اور خواتین جو ہیں اسلام کی خواتین اگر آپ ان کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی حق کے فقری بحتان و اسم مبینہ تو انہوں نے بہت بڑا ان کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھتے ہیں اور یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے یہ اللہ رب العلم نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا ہے جو لوگ ممین مرد اور ایمان والی خواتین کے اوپر کو تکلیف دیتے ہیں تو پھر جو لوگ صحابہ کو اور صحابیات کو تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان سے اپنے اپنے قلم سے اور, اور بھی کسی طریقے سے اگر وہ تکلیف دیتے ہیں تو یقیناً انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا بلکہ دنیا اور آخرت کو اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کا دفاع کیا ہے اس تعلق سے پچھلے پچھلے درس میں بہت ساری احادیث میں نے نقل کی تھی جس میں آپ نے دیکھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہیں دو Uh, کیونکہ اگر کوئی اخت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے گا تو صحاب اکرام کا جو ایک اے اے آدھا مد ہے یعنی ایک مٹھی سونا بھی اگر انہوں نے خرچ کیا ہوگا تو اس کے برابری نہیں کر سکتا ایک حدیث میں آج ذکر کروں گا مختصر میں دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا دفاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے صحیح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت او بکر عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ بات ہو گئی. حضرت او بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسا کہہ دیا جس سے عمر رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوگی بات کو غور سے سنیں گے اور پھر دیکھیں گے صحابہ کا کیا مقام ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر امت کو کیا پیغام دینا چاہتے تھے آپ اس حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے عمر رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوگی حضرت اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فورن احساس ہوا اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ معاف کر دیجیے غلطی ہوگی مجھ سے معاف کر دیجئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تکلیف زیادہ تھی غصہ ہو گیا انہوں نے کہا میں معاف نہیں کروں گا اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ ابو بکر ہم مجھ سے درجے میں فضیلت میں بڑے ہیں اس لیے مجھے انہیں معاف کر دینا چاہیے چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ فوراً اپنے گھر سے نکلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے گھر کا رخ کیا کہ جاؤں اور ان کو کہوں کہ جو بھی معاملہ ہوا ہے ہم اس کو سلجھا لیتے ہیں آپس میں کچھ بھی نہیں ہے سلح کر لیتے ہیں انہیں پتہ چلنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ جا چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا درجہ ہے جن کے بعض مشورے پر قرآن مجید نازل ہو جایا کرتا تھا جب دربار نبوت میں پہنچے تو دیکھا کہ یہاں کا عالم بالکل بدلا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائم ہمیشہ والے تھے。بالخصوص جب وہ اپنے صحابی کو دیکھ لیتے تو مسکرا دیتے لیکن دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کے مارے لال ہے ہر آدمی خاموش بیٹھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں。جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہل تاریخ ہل تاریخی تم لوگ یہ چاہتے کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے ساتھی کو چھوڑ دوں یعنی ابو بکر کو چھوڑ دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو دہرائے جا رہے تھے اور غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فورن معاملے کو بھاپا اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول غلطی میری تھی غلطی میری تھی میں نے عمر کو تکلیف دی میں نے اس سے معافی مانگا اس کی غلطی نہیں تھی اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا اور کہنے لگے کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو کے... میں اس کو چھوڑ دوں میں اپنے ساتھی کو چھوڑ دوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی غلطیوں کو نہیں دیکھتے تھے کہ کسنی غلطی کی ہے شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے ان کی عظمت کو سامنے رکھتے تھے ابو بکر ردی اللہ عنہ جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے اس زمانے کی جو سختی تھی اور جو مشقت انہوں نے برداشت کی تھی ویسی مشقت کسی صحابی نے برداشت نہیں کی اس لیے ان کی تمام غلطیاں ایک طرف اور ان کی جو کوششیں اور محنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر دین کے نشر و اشاعت کے خاطر اس کو اجاگر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر کسی بڑے سے نبی کے ساتھی سے غلطی ہو جائے تو غلطی کو مت دیکھو ان کی عظمت اور فضیلت کو دیکھو کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے یہی چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سکھایا اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تو تھے ہی حضرت اب بکر رضی اللہ عنہ کے بھی حضرت اب بکر رضی اللہ عنہ کی عزت کرنے والے اس سے پہلے بھی تھے اس کے بعد ان کی عزت میں مزید اضافہ ہو گیا اور نب بکر رضی اللہ عنہ کے مشاور بھی بنے اور جو بات آپس میں تھی وہ ختم ہو گئی تو آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت او بکر رضی اللہ عنہ یہ معاملہ لے کر کے تھے کہ اللہ کے رسول آپ عمر سے سفارش کر دیجیے کہ وہ میری فلاں غلطی کو معاف کر دے میں نے اس کو تکلیف دی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سفارش نہیں کی بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ غصہ ہوئے اور کہا کہ تم نے اس کی غلطی کو معاف نہیں کیا کیوں معاف نہیں کیا تو یہ معاملہ آپ سامنے میں رکھیں صحابی کی غلطیوں کو نہ تلاشیں ان کے محاسن کو اور ان کے جو ان کی جو اچھائیاں ہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرنے جیسا کہ عوام ابن حوشب رحمہ اللہ کی عبارت آئندہ چل کر کے آئے گی تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ نبی کریم, اللہ اللہ رب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ اکرام کا دفاع کیا ہے پوری قرآن کے آیت آپ اٹھا لیجئے پوری قرآن کی جہاں جہاں پر صحابہ اکرام کا ذکر ہے کہیں پر آپ نہیں دیکھیں گے کسی ایک صحابی کبھی ایک عیب کا ذکر ہوگا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں کیونکہ ان کے پاس جو نیکیا تھیں وہ ان کے عیوب کے لیے پردن اور ان کا عیوب ان کے رب کے پاس ہے اور ان کا رب جانتا ہے کہ ہم کو اس کو معاف کرنا ہے یا اس پر سزا دینی ہے اور ظاہر سی بات ہے ہم جیسے ناکارے یا گنہگار جب اپنے رب سے مغفرت کی امید رکھ سکتے ہیں تو جن کے استاذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جن کا ذکر اللہ نے توریت تو انجیل میں کیا ہو کیا وہ اللہ کی مخفرت کے مستحق اور حقدار نہیں ہوں گے تو اس لیے ان کی غلطیوں کو اجاگر کرنا یہ ایمان میں نقص اور کمی کی دلیل ہے علماء کرام کی بھی بہت ساری رائے ہے اس میں سے میں چند ایک کو ذکر کروں گا کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی بہت ہفتے تک کھنچ سکتی ہے تو اس لیے مختصر میں تاکہ جو ضابطے ہیں جو علماء اکرام کا جو عقیدہ رہا ہے جو منہج رہا ہے اس منہج کو لے کر کے آدمی چلے تو صحابہ اکرام کے معاملے میں بہت ہی محتاط رہے گا اور کسی بھی کام کو کرنے سے قبل وہ سوچے گا اور اپنے ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے خاطر صحابہ کے محاسن کو بیان کرے گا ان کے عیوب کے جن جن مجالس میں یا جن جگہوں پر ان کے عیوب کا بیان کیا جا رہا ہوگا یا تو ان پر وہ رد کرے گا یا وہ اس سے دور رہے گا تاکہ اس کا ایمان اس کا عقیدہ اور اس کے تمام نیکیاں سلامت رہیں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود اللہ بڑے جلیل القدر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی قریبی تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا کر کے چل رہا ہے عبداللہ بن مسعد رضی اللہ نے دیکھا کہ ایک آدمی چل رہا ہے اس کا کپڑا ٹکنے سے نیچے تو انہوں نے کہا ارفا ازارک کپڑا ٹکنے سے اوپر کر لو تو اس شخص نے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کو پلٹ کر کے جواب دیا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا ٹخنے سے کپڑا اوپر کر لو پلٹ کر کے اس شخص نے جواب دیا وہ انود ارف اظہار عبداللہ بن مسعود آپ نے اظہار کو اوپر کر لیں عبداللہ بن مسعود اللہ نیچے تھا. کیوں تھا وہ خود بتا رہے یا ان حموشہ ان کی پنڈلی جو تھی وہ کافی پتلی تھی کپڑا نیچے آ جائے کرتا تھا چپک کر کے جیسا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دو پنڈیاں میزان میں رکھی جائیں گی قیامت کے دن اور ایک پلڑے میں جو تراو کا پلڑا ہوگا اس کے ایک پلڑے میں پورا اہد پہاڑ رکھا جائے گا تب دونوں پنڈلیاں زیادہ وزنی ہو جائیں گی تو انہوں نے کہا بہت پتلی پنڈلی تھی اور وہ ایک مرتبہ کھل گئی تو صحابہ کرام ہنس پڑے تو اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو دونوں پنڈیاں ہیں یہ اہد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی قیامت دن ہوں گی تو اس شخص نے کہا آپ اظہار اوپر کر لیجیے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے اپنا ازر پیش کیا کہ وہ پنڈلی کی وجہ سے میرا نیچے آ جاتا ہے اور میں لوگوں کو امامت کراتا ہوں تو یہ معاملہ جو ہوا دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے اس شخص کو نصیحت کی کہ اپنے اظہار کو اوپر کرو شخص نے پلٹ کر کے جواب دیا کہ آپ اپنے اظہار کو اوپر کیجئے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اگر کسی نے منع کیا آپ خود اپنے آپ کو درست کیجیے ہم کو کہنے کی کیا ضرورت ہے تو اس, اسی طریقے کا وہ معاملہ تھا یہ بات پہنچ گئی عمر اللہ کو عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے پہنچی عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا فجا رجولہ مسعود مارنے لگے اور کہنے لگے ابن مسعود پر تم رد کرتے ہو ان کے ان کے سامنے تم آواز اونچی کرتے ہو اور اس کو مارنے لگے حتیہ کہ صحابہ کرام نے سفارش کی کہ اس کو چھوڑ دی کہب نے مسعود یعنی اگر ایک صحابی کوئی علمی مسئلہ بیان کر رہے ہیں بظاہر بزا, یعنی ظاہر وہ ان کا وہ عمل اس حدیث کے خلاف ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں اگر آپ نے اس پر پلٹ دیا تو خلیفہ وقت آپ کو مارے گا بھی اور آپ کی سرزنش بھی کرے گا کہ آپ صحابہ کرام سے منہ لگا رہے ہیں. تو صحابہ کرام سے منہ لگانا جب جائز نہیں ہے ایک خلیفہ وقت کے سامنے صحابہ کرام سے منہ لگانا جائز نہیں ہے تو آپ سوچنے کی ان کے یوب کا اگر بیان کیا جاتا اور آج عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین زندہ ہوتے تو ایسے لوگوں کو یقیناً ایسی سزا ملتی کہ آنے پوری دنیا کے لیے وہ عبرت نشان بن جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلے بھی میں دو واقعہ ان کے بیٹے کا بیان کر چکا ہوں اور ایک جو دیہات کے صحابی تھے ان کا بیان کر چکا ہوں آج یہ تیسرا واقعہ ہے کہ کسی صحابی کے تعلق سے ایک جملہ نہیں سننا چاہتے تھے بلکہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ صحابہ اس قدر عظیم ہے ان کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک اتنی ہے کہ وہ کوئی بھی بات بولتے ہیں تو وہ بات پورے تقوی کے ساتھ سامنے میں آتی ہے اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ رد کی جائے کیونکہ وہ کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں. ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیت کو سامنے رکھ کر کے بولتے ہیں تو یہ صحاب اکرام اور جو ان کے زمانے میں تابعین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی عظمت کو ان کے سامنے باور کرایا کہ تم کسی صحابی پر رد کرتے ہو اگر وہ تمہیں کسی نیکی کا حکم دیتے ہیں پلٹ کر کے تم جواب دیتے ہو تم اس लायक ہو کہ تمہیں مارا جائے اور ایسی سزا دی جائے تاکہ تم بھی یاد رکھو اور دوسروں کے لیے بھی یہ عبرت بنے اور ایک موقع پر ایک شخص نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قریبی بیوی تھی اور نیز یقہ فقیہ کسی نے حرج میں ڈال دیا کوئی ایسا معاملہ کیا جس سے تھوڑی تکلیف ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتا چلا حافظ نے اس کو نقل کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بلاؤ اب بلا کر کے کہا سب کے سامنے اسے دو سو کوڑے لگاؤ یہ صحابہ کی عظمت کے صحابہ کے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی اور آج تکلیف کی بات تو چھوڑ دیجیے ہماری زبان سے صرف تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے ہم تو ممبروں محراب سے گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور انہیں نعوذ باللہ جھوٹے خائن اور ایسے ایسے الفاظ جو ہم جیسے گنہگار اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہم ان کے لیے پسند کرتے ہیں جن کے دل کی صفائی کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ان کے منقبت ان کے کارنامے اور ان کا تسکیہ بھرا پڑا ہے آپ سوچیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ کیسا تھا صحابہ اکرام کی تعظیم کا درس وہ لوگوں کو کس طریقے سے دیا کرتے تھے ذرہ برابر بھی پرداش نہیں کرتے تھے کہ صحابہ اکرام کے خلاف کسی کی زباں یا چو بھی نکلے فوراً اس کو سزا دیتے تھے اور آنے والے لوگوں کو یہ تلقین کی یہ نصیحت کی اور درس دیا کہ کوئی بھی صحابہ اکرام کے خلاف بولے تو اس کو سے قسم کی سزا دی جائے اگر حاکم ہے اور اگر نہیں تو کم از کم اس سے دوری بنا کر کے اس کو سزا دی جائے امام ذہبی رحم اللہ نے مست بن اساتذہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا مست بن اساتذہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیر بھائی ہیں اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور غذبے بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے اللہ رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا جو لوگ بدری ہیں بدر کے صاحبہ جو لوگ شریک ہوئے تھے ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے آسمان سے جھانک کر کے اہل بدر کے اوپر اہل بدر والوں کو جھانک کر کے کہا اللہ نے آسمان سے اے معلوماشی تم خدو کہ تم لوگ جو چاہے کرو میں نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا تو جو چاہے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرو نعوذ باللہ اور صاحب بس یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو چاہے کا مطلب یا اگر تمہارا عمل کم بھی ہوگا کم بھی ہوگا تو تمہارے گناہ معاف اس کے باوجود جو صاحب اکرام کا جو زہد تھا جو ورا تھا جو تقوا تھا جو عبادت تھی جو ریاضت تھی وہ تمام کسی پر بھی محفی نہیں ہے تمام لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں. تو امام نہبی رحم اللہ نے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو لوگ منافقین تھے حضرت عائشہ رضی اللہ علا کے خلاف جنہوں نے افواہ کا بازار گرم کیا تھا اس میں چند ایک صاحب شامل ہو گئے تھے ان کی افواہ میں ان کی بات میں آ گئے تھے جن میں مستح ابن ساتھا ہیں اور ہم بنتے جہ رضی اللہ عنہ یہ تمام کے تمام صحابی ہیں اس وقت بھی تھے اور اس کے بعد بھی توبہ کے بعد بھی یہ لوگ صحابی ہیں ان کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر وہی معاملے جو میں ذکر کیا ہوں اس شخص کے ساتھ بدزان کے ساتھ کیا جائے گا تو مست ابن اطاثہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے مستح رضی اللہ عنہ کو مستح رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مستہ مستح ہلاک کہ و برباد ہو جائے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں بد دعا کر رہی ہو اپنے بیٹے پر تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کو مست ابن اطاثہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے پورا قصہ سنایا اور اس کے بعد بہت لمبا واقعہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے. بہرحال تو امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ اس واقعے کے اوپر تالیخ چڑھا کر کے لکھتے ہیں تعلیق لگاتے ہیں یا کہ جری تم صحابہ کے پر جرت کرنے کی جرت کرتے ہو گشتاخی کرتے ہو کہ اس بدری صحابی پر کنکھیوں سے دیکھنے کی بھی ہمت مت کرنا جرت نہیں کرنا گرچہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ وہ اس افواہ میں شامل ہو گئے اس افواہ کا حصہ بن گئے تھے لیکن اس کے باوجود تم ان کی ان کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتے نہیں دیکھو یہ بہت بڑی جرت ہوگی کیوں؟ کیونکہ قد غفرت یعنی کہ قد غفیر آ چک یا وہ جس میں شریک ہوئے تھے <الْجَنَّة> جنتی ہیں رضی اللہ رافی رافی جن کو بھی کہا جاتا ہے اے تم ام المؤمنین رضی اللہ عنہ پر الزام و تہمتیں نہ لگاؤ کیونکہ ان کے سلسلے میں قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہیں اور رہی بات کہ مستح ابن اساتذہ رضی اللہ عنہ کی والدہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے جو مستح ابن اساتذہ رضی اللہ عنہ پر بد دعا کی تھی تو ایک ماں نے اپنے بیٹے کے ساتھ معاملہ کیا تھا اور ان کی تقلید میں کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ماں کی فطرت تھی کہ ایک بیٹا جب اچھے اچھے راستے پر ہو اور اس کے قدم میں لغزش آ جائے تو ماں اس کو درست کرنے کی کوشش کرتی ہے یا تو سختی کے ساتھ یا تو نرمی کے ساتھ تو یہ مستعب نے رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کر کے کہا کہ اس واقعہ کو یہ بہت بڑا واقعہ کہ ام المؤمنین کے اوپر تہمت لگائے گی اور چند ایک صحابہ غلطی سے, سے افواہ کا حصہ بن گئے لیکن اس غلطی کی وجہ سے ان صحابہ کرام کو حدف تنقید نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی ان کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی کلام کیا جا سکتا ہے یہ تو رہی بات کہ اللہ رب العالمین کیسے دفاع کرتا ہے صحابہ کرام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دفاع کیا اور صحابہ کرام نے کیسے دفاع کیا اور ہم جو ہیں آج کے زمانے میں ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر زمانے میں حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک کہ ہم اللہ کے اس کے رسول کی پیروی کریں اور کس طریقے سے پیروی کریں جو طریقہ کار ہونا چاہیے اتباع کا وہ صحابہ کرام کا منہج ہونا چاہیے تو دفاع صحابہ میں جو ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ وہی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا اور دیگر صحاب اکرام کا تھا کہ کسی ایک بھی جملے کو چاہے وہ جملہ سچ کیوں نہ ہو صحابہ کے خلاف ہم گوارا نہیں کر سکتے جس سچی صنعت سے ہو صحیح صنعت سے ہو متواتر صنعت سے ہو اگر مان لیا جائے ایک جملہ آگے بڑھ کر کے کوئی کہے کہ قرآن سے بھی تابط ہے پھر بھی نہیں کر سکتے حالانکہ یہ چیز ہے ہی نہیں اور صحیح صنعت سے صحابہ اکرام کے تعلق سے جو غلطیاں ہیں ان کی یا ان کے جو عیوب ہیں وہ نادر ہی ثابت ہیں اور اگر ثابت بھی ہیں تو ان کی مغفرت کا پروانہ اس سے پہلے مل چکا ہے تو ہم لوگ بھی صحابہ اکرام کے دفاع میں وہی منہج اختیار کریں گے جو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا اور دیگر صحابہ اکرام نے کیا کہ کسی صحابی کے تعلق سے کسی قسم کی کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی اور میں نے پہلے اصول ذکر کیا ہے کہ اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور اپنے دل کو بھی محفوظ رکھنا ہے اب دیکھیں کہ صاحب کلام رضی اللہ عنہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپس میں کچھ چکلش ہو گئی تھی کچھ نظا کچھ جھگڑا ہو گیا قطال کی بھی نوبت آ گئی. قتال تک کی نوبت آ جیسے جنگ جمل ہوا جنگ صفین ہوئی کیسے ہوئی کیا تفصیل ہوئی اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں اگر اختلافات ہوتے ہیں بھائیوں کے درمیان بہنوں کے درمیان جب ہم سلح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اختلافات کا ذکر نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دور چلتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے گلہ یعنی کہ پچھلے پی اختلافات کو لائے تم نے ایسا کیوں کیا تو پھر سے جھگڑا ہوگا تو اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلاف ہوئے اس میں ہم حاضر نہیں تھے جن چیز میں ہم حاضر نہیں تھے اس کی چیز کے تعلق سے ہم کیوں گفتگو کریں کہ انہوں نے کیسے لڑا کس نے کس کو مارا کس نے کیا کیا جس چیز کے تعلق سے حسن بسی رحمہ اللہ نے کہا کہ غبنہ ہم اس چیز سے غائب رہے ہم اس میں موجود نہیں رہے جس میں وہ لوگ حاضر رہے اور وہ لوگ وہ ہیں جن کے تعلق سے امام جعفر صادق سے جب پوچھا گیا کہ یہ لوگ جو آپس میں لڑائی کیے ہیں معابی رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کال علم <ربِّك> قرآن کی آیت کی تلاوت کی جعفر صادق رہے مح اللہ نے کہ اس چیز کا تمام کا علم اللہ رب العالمین کے پاس لوحے محفوظ میں اور اللہ رب العالمین بولتا نہیں اس کے علم میں کوئی کمی آتی ہے اللہ کو پہلے معلوم تھا صحابہ اکرام کے درمیان قتال ہوگا لڑائی ہوگی اشتہادی غلطی کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوگی اس کے باوجود اس سے کئی سال تیس سال قبل اللہ رب العالمین قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام اکرام کے صاحب تو جس رب کو ان کی تمام غلطیوں کے بارے میں جن کو ہم غلطی کہتے ہیں آپ غلطی کہیں اسے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اجر کا ذریعہ ہے کیونکہ وہ غلطی اللہ صاحب کلام کی اشتہادی تھی اور اشتہاد میں غلطی کرنے والے سے غلطی کرنے والے کو ایک اجر ملتا ہے اور دستگی پہنچنے والے کو دو اجر ملتا ہے تو ان کی غلطی بھی اجر کا ذریعہ تھی اور اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید میں آیت نازل کی کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے تو جب ان کا رب ان سے راضی ہے جب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے رضامندی کا اظہار کرتے تھے جن کے درمیان آپس میں لڑائی ہوئی تھی وہ ایک دوسرے کو جنت کی بشارت دیتے تھے کہ یہ ہماری آپسی غلطی ہے آ, تم جنتی اس آیت کے مزداق کو جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی گزری ایک بات جس آیت کے وہ تفسیر کی کہ ان من تو جب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے معاملے میں راضی تھے ایک دوسرے سے سلام دعا اور آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا کوئی بھی چپقلش نہیں تھی جو چپقلش ہوتی تھی وہ دور ہو گئی تھی تو آج ہم بیٹھ کر کے ایک کو کہیں غلط ہیں اور ان کے اوپر لانتان کا دروازہ کھولیں اور ان کو ایسے صفات سے یاد کریں جس صفات کو لوگ گنہگار لوگ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے چائے جائے کہ ہم صحابہ کرام کے لیے پسند کریں دوسری تعلق سے ایک واقعہ ہے کہ عمران ابن طلحہ یہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ جنگ سفین میں طلحہ رضی اللہ عنہ جنگ غالب جی کے جمل میں اللہ رضی اللہ عنہ دوسری طرف علی رضی اللہ عنہ دوسری طرف میں لڑائی ہوئی تھی اللہ رب ان تمام کے محبت فرمائے اور ہم لوگوں کو صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے والا بنائے تو عمران ابن طلحہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل کے واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کے استقبال کیا کامر مرحبا بمبکم آ جاؤ وہ ادنا ہو اپنے قریب کیا آؤ میرے ساتھی کے بیٹے اور ان سے ایک جملہ کہا بہترین استدلال ہے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تلہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو کہا قریبا خود سے قریب کیا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور تم یہ خود صحابی ہیں جلیل القدر صحابی ہیں چوتھے خلیفہ ہیں اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا چوتھا نمبر ہے یہ ایک صحابی اشرم بشر میں سے جو ایک صحابی ہیں تلہ رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے کو اپنے سے قریب کر کے کہہ رہے ہیں کہ سنو یہ ایک آیت ہے اس آیت کے مصداق ہم بھی ہیں اور اس میں تم بھی داخل ہو وہ آیت کیا ہے وہ <غِلِّن> ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے دلوں میں جو کینہ کپٹ ہے ہم اسے نکال لیں گے اخوان تو لوگ آپس میں بھائی, بھائی ہو جائیں گے یہ جنت کی بات ہے اور جو تخت لگے ہوں گے بستر لگے ہوں گے سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے تو اے میرے طلحہ دوست اور رضی اللہ عنہ کے بیٹے میں اور تم اسی آیت کا مزاق ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی کینہ کپٹ ہے اللہ رب العالمین یہاں بھی دور کرے گا قیامت کے بھی دور کر کے ہم لوگوں کو جنت میں ایک ساتھ رکھے گا یہ امیر المؤمنین علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کی وسط قلبی ہے وسط نظری ہے کشادہ دلی ہے کہ آپ دیکھیں کہ صحابی کے بیٹے جن سے جن سے ان کی لڑائی ہوئی تھی ان کے بیٹے کو بلا کر کے ایسا کہا اس کے باوجود ہم الزام دھریں کہ فلا کے غلطی فلا کے قتل میں تھی فلا کے غلطی فلا کے قتل میں تھی تو یہ تحکم ہے اور صحابہ کی شان میں تنقیس ہے اس لیے ایسی ہر ایسی بات جس سے صحابہ اکرام کو تکلیف ہوتی ہو یا ان کی شان میں تنقید ہوتی ہو اس قسم کی بات سے پرہیز کرنا لازمی ہے اور امام غرطبی رحم اللہ کہتے ہیں میں ان واقعے کی بات کر رہا ہوں ان واقعات کی جو صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں غلطیاں ہوئیں یعنی قطال ہوا یا اور بھی دوسرے معاملات ہوئے اس سلسلے میں ایک مسلمان کو کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے ہم خاموش رہیں یا بولیں یا ان غلطیوں کو جو بعض محرفین نے ذکر کیا جس جس میں سے اکثر کی صنعت باطل ہے جھوٹی ہے صحیح صنعت سے وہ ثابت نہیں ہے کیا ہم اس کو لکھ لکھ کر کے اپنی دیوار پر آویزاں کریں لوگوں کو بھیجیں لوگوں کے دلوں کو صحابہ کرام کی نفرت سے بھریں ایسا کریں نوزب اللہ بالکل نہیں کرنا جیسا کبھی حضرت علی رضی اللہ کے تعلق سے بتایا کہ جن سے لڑائی ہوئی تھی ان کے بیٹے کو بلا کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم اور میں صحابی کو تو چھوڑ دیں وہ تو ہیں ہی جنتی لیکن ان کے بیٹے جو تابی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اور میں اس آیت کا مزداق ہوں گے اور جنت میں ایک ساتھ بھائی بھائی ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان صاحب کی لڑائی کو ایشو بنا کر کے ایک دوسرے کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کریں تو امام قرطبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بعض سلف سے پوچھا گیا کہ جو لڑائی ہوئی اور جو اتنا خون بہا تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں کتنا بہترین استدال کیا اس اس نے کہا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسَأَلُونَ عَمَّا عم كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی یعنی صحابہ اکرام کی جماعت وہ چلی گئی لَهَا مَا كَسَبَتْ جو انہوں نے عمل کیا ان کے لئے اس عمل کا بدلہ مل گیا رضا مندی اللہ کی مغفرہ جنت کا وعدہ سب کچھ مل گیا ولا کما سب جو تم کر رہے ہو وہ تم کو ملے گا ولاسع صاحب کرام جو کیا کرتے تھے اللہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے لڑائی کی تو تمہاری کیا رائے ہے معاویر رضی اللہ عنہ حق پر تھے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا عائشہ رضی اللہ عنہ حق پر تھے ام المؤمنین یا پھر امیر المین علی ابن طالب رضی اللہ عنہ حق پر تھے ولا تو اسلون صاحب کرام کے تعلق سے تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس لیے ایسی چیزوں سے جس کے تعلق سے جس سے جس سے تمہارا تعلق نہیں اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے تم سے پوچھے گا بھی نہیں اس سے تمہارا کیا سروکار ہے کہ کون حق پر تھا اس خون کا کیا ہوگا ان کا رب جانے اور وہ لوگ ایسی جماعت کی جن سے ان کا رب راضی اور جن سے وہ رسول راضی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں بعض سے پوچھا گیا یعنی آپ دیکھیں کہ صرف جواب کیسے دیتے تھے ان معاملات کے تعلق سے جو مختلف فی ہیں جس میں صحابہ کرام کے درمیان کچھ نظا ہوا کچھ لڑائی ہوئی پھر آپس میں صلح ہو گئی پھر سب کا دل ایک دوسرے کے تعلق سے صاف ہو گیا اس لڑائی کے تعلق سے بعض میں تابین تابین اور دیگر علماء سے پوچھا جاتا تھا تو ان کا یہ جواب ہوتا تھا ایک سے پوچھا گیا یہ عمر ابن عبد العزیز رحم ہیں جن جنہیں خلیفہ راشد خامص بھی کہا جاتا ہے ان سے پوچھا گیا کہ جو صحابہ کے درمیان لڑائی ہوئی تھی اس تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں بڑے عادل خلیفہ تھے عدل و انصاف کے پیکر تھے انہوں نے جو جواب دیا اس جواب کو گرہ لیں اور ہمیشہ یاد رکھے کسی ایک بھی صحابی کے تعلق سے کہیں پر گفتگو ہوتی ہے اور خاص کر کے ان کے جنگ کا موضوع چھیڑا جائے اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھے جو امر ابنان عبدالعزیز رحم اللہ نے کہا تھا تل کا دما اللہ یدی منہا افلا منہا علی کہ جو خون اس لڑائی میں بہے اس خون کو بہانے سے اللہ نے میرے ہاتھ کو پاک رکھا یعنی میں نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی تو پھر میں اپنی زبان سے کیسے اس جنگ کے قصے کو بیان کر کے اس جنگ میں شرکت کروں یعنی جس جنگ سے میرا لینا دینا ہی نہیں جس میں شریک ہوا ہی نہیں میں اور اس میں آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا اس میں صحابہ کیا, کرام کا خون بہا جب اس میں میں شریک نہیں ہوا تو اس قصے کو بیان کر کے اپنی زبان کو میں اس جنگ میں کیوں شریک ہوں یعنی جس قصے سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے اور ایسی جماعت کا قصہ ہے جس جماعت کا تذکرہ طور تو ضبور انجیل میں ہوتا ہوا آیا ہے اور جس جماعت کی رضا مندی اللہ نے پچھلے تمام امتوں کو بتایا کہ فلاں جماعت آئے گی بڑی عبادت گزار ہوگی ہمارے آخری رسول کے ہوں گے میں ان سے راضی ہوں گا اور اللہ رب کچھ ہو گیا تو ہم کون ہوتے ہیں دخل اندازی کرنے والے تو یہ جواب ہے ایک سلفی عالم جن کا نام عمر ابن عبد العزیز رحم اللہ تھا جو اس زمانے کے دیر پہلی صدی ہجری کے عالم تھے اور دو سال خلیفہ بھی رہے اور بڑی خلاف انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے ہم کو ان کے خون سے پاک رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو بھی اس خونی تذکرے سے پاک رکھیں اس میں نہیں دے کیونکہ مثل اصحاب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل العون صحابہ کرام کی مثال آنکھ کی مثال ہے دونوں آنکھ کی مثال, م... مثال ہے و دوا و دوا اور آنکھ کی دوا یہ ہے کہ تم اس کو چھو مت اس کو ٹچ نہیں کرو آنکھ کے اندر جس قدر انگلی کرو گے اسی قدر آنکھ میں تکلیف ہوگی اور بیماری بڑھتی چلی جائے گی تو اگر علاج چاہتے ہو تو اس کو چھو مت صحاب کرام کی مثال آنکھ کی مانند ہے ان کے درمیان جو واقعات ہوئے اس کو, اس کا تذکرہ مت کرو جو واقعات ایسے ہوئے جس سے دل کو تکلیف ہوتی ہے جو لڑائی کے واقعات ہیں ان کا تذکرہ مت کرو کیونکہ جتنی جتنا تذکرہ کرو گے اسی قدر دل میں نفرت اور بخش پیدا ہوگا اور اسی قدر صحابہ اکرام کے منحج سے دوری پیدا ہوگی اور ایک صلف نے کہا کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو واقعات ہوئے اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے درمیان معاملات ہوئے بات کو غور سے سنیں یہ صلف کی باتیں ہیں بارہ سو سال پہلے کے لوگوں کی باتیں ہیں جو زمانے نبو اس زمانے کی باتیں ہیں جو زمانہ نبوت سے کافی قریب تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں کچھ اشتہادی غلطی کی بنیاد پر ہوا اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے درمیان ہوا کہ حسد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا پھر اللہ رب العالمین نے بچا لیا پھر اخیر میں یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور یوسف علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا کہا یغفر اللہ بہت مہربان ہے رحم کرنے والا ہے اس لیے اللہ رب تمہیں معاف کرے گا اور انہیں اپنے پاس بیٹھایا بھی اور جس وزارت میں تھے اس وزارت کے اندر داخل بھی کیا تو کہا جو صحابہ اکرام کے درمیان اختلافات ہوئے اس کی مطال ویسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہوا کہ ان کے دل صاف ہو گئے اب وہ سب کے سب جنتی یعنی کہ آپس میں اختلاف ہونے کی وجہ سے جو شرف صحبت تھی جو صحابہ ہونے کا جو شرف حاصل تھا انہیں اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آئی اور نہ کسی قسم کی کوئی کمی آئی اور جعفر صادق جعفر ابن محمد صادق رحمہ اللہ کا قول میں نے بیان کر دیا ہے کہ, ربی فی کتاب لا ربی ولا کہ جو معاملات ان کے درمیان ہوئے وہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا اللہ بھولتا نہیں ہے اللہ کو نسیان کبھی تاری نہیں ہوتا ہے تو اس لیے اللہ رب العالمین کو معلوم تھا اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کا پروانہ دیا اور اپنی مندی دی عوام ابن حوشب کہتے ہیں کہ اس زمانے کے سلف کو میں نے پایا ہے من بہم یقول بعض لوگ کہتے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام محاسن کا تذکرہ کرو محاسن کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو خوبیاں تھیں کیسے وہ دین کی نشر و شاعت کرتے تھے دین کی نشو و میں انہوں نے کیا کچھ کوششیں کی ان کے جو اچھے اخلاق تھے اور اسی طریقے سے جو ان کی عبادات ظہ تقوی ان کے محاسن کا تذکرہ کرو عَلَيْهَا تاکہ دلوں میں ان کی محبت جمی رہے اور ان سے محبت کرنا ہماری عقیدے کا اور ایمان کا حصہ ہے بھائی نہ ہوں بتر ریش اللہ سے علی ہوں ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے اگر تم اس کا تذکرہ کرو گے تو لوگوں کے دلوں میں ان سے دوری بڑھے گی اور ان کے دلوں میں نفرت بیٹھے گی تو اس لیے اگر کوئی صحاب اکرام کے درمیان جو واقعات ہوئے جو اختلافات ہوئے اس کا کوئی تذکرہ کرتا ہے اس کا مطلب وہ لوگوں کو صحابہ اکرام کے تعلق سے بدگمان کرنا چاہتا ہے وہ چاہے جتنا بڑا بھی عالم ہو جتنا بڑا بھی عالم ہو کتاب و سنت کا حافظ ہو اس کی تفسیر کا شر کا حافظ ہو صحابہ اکرام کے خلاف اگر ایک زبان بھی کھولتا ہے یقین جانیے کہ وہ امت مسلمہ کے اندر گمراہی کو راہ دینا چاہتا ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے لوگوں کو بدگمان کرنا چاہتا ہے بلکہ صرف صحاب کے تعلق سے نہیں اللہ اور اس کے رسول کے کتاب و سنت کے تعلق سے اس کو بدگمان کرنا چاہتا ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے اور اگر آپ سنتے ہیں کہ وہ صحابی کے خلاف زبان کھولتا ہے یا ان کو, عیوب کو بیان کرتا ہے تحقیق کے نام پر تو اگر آپ کو اپنے ایمان کی سلامت مقصود ہے آپ یہ چاہتے ہیں آپ خود بھی محفوظ رہیں آپ کا ایمان آپ کا عقیدہ محفوظ رہیں کل آپ اللہ سے ملاقات کریں تو آپ سے اللہ یہ سوال نہیں, نہیں کرے کہ جس سے میں راضی تھا تم اس سے کیوں ناراض ہو گئے گفتگو کرنی شروع کر دی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کل آپ سے ایسا سوال نہ کریں تو آج خود اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی مجلسوں سے ایسی لوگوں کی باتوں کو سننے سے یا ان کی کتابوں کو پڑھنے سے محفوظ رکھیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کے خلاف مقدمہ دائر کر سے بھی آپ کو محفوظ رکھے کہ صحابہ کے تعلق سے وچ نہیں جائیں گے اگر اپ اور اپ کی زبان سے تعلق سے دل میں صحابہ کی محبت ہے اور ان کے عیوب سے بالکل اپ دور ہیں اور زبان میں صحابہ کی تعریف ہے ان کے محاسن کا تذکرہ ہے تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ عین ممکن ہے کہ یہی دل کی سلامتی صحابہ کے تعلق سے زبان کے سلامتی اپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی تو انہوں نے کہا عوام ابن حوشب نے کہ سلف کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے محاسن کا تذکرہ تذکرہ کیا کرو ان کے جو ان کے درمیان اختلافات ہوئے اگر تم اس کا کرو گے تو عوام الناس کے درمیان صحابہ اکرام کے تعلق سے نفرتیں بڑھیں گی وہ دین سے دور ہوں گے وہ یہ شک کرنے لگیں گے کہ صحابہ اکرام اس طریقے سے اختلاف کرتے تھے کیا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ انہیں, انہیں اتحاد کی وحدت امت کی تعلیم نہیں دی انہیں یہ سب چیزیں نہیں سکھائیں یہ نبی پر اعتراض ہوگا اور عام آدمی کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا اس لیے یہ جو چیپٹر ہے اسے بلیک چیپٹر کہا جاتا ہے اور اس سے بالکل آپ کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ممبر و محراب سے اس کو بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کہیں کہ وہ تمام صحابتیں ہم کون ہوتے ہیں عرش والے نے کہا تم مندی کا اظہار کرو عرش والا جنت کا مالک ہے وہ دلوں کا مالک ہے کتاب و سنت کو نازل کرنے والا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے کل قیامت کے دن رب رب کا رب کی عدالت ہوگی رب جہاں اور قاضی ہوگا فیصلہ کرنے والا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی وکالت کریں گے جہاں تمام امت کے لیے شفاعت کریں گے کیا وہاں پر اپنے ان ساتھیوں کے لیے شفاعت نہیں کریں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ابرو پر اپنی جان ہی نہیں بلکہ اپنے مال کو اپنے تمام خاندان کو قربان کر دیا۔ اگر آپ صحابہ کے قربانیوں کو یاد کریں گے تو یقینا ان کے تعلق سے آپ کے زبان سے کوئی بھی برائی نہیں نکلے گی اور ایک بات کہوں گا چند باقی ہے کہ صاحب اکرام کی عظمت کو جاننا ہے تو ان کی سیرت کو مطالعہ کریں جب ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کتنی قربانیاں پیش کی جب آپ ان کی قربانیوں کو جانیں گے ان کی محنتوں کو ان کی کوششوں کو جانیں گے تو ان کے خلاف کبھی بھی زبان نہیں کھلے گا کھلے گی آپ کی لیکن اگر آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانیں گے تو کوئی بھی آپ کو ان کے تعلق سے بدگمان کر سکتا ہے اس لیے ان کے تعلق سے جو بھی باتیں بتائی جاتی ہیں فلاں نے لڑائی کی فلاں فلاں کے خلاف بولتے تھے فلاں فلاں کو نعوذ باللہ گالی دیتے تھے یہ تمام باتیں آپ کو بیان کی جائے اگر آپ کے سامنے آپ کہیں کہ مان لیا جائے یہ تمام خرابیاں اس صحابی کے اندر تھی لیکن تھے تو صحابی ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کے تعلق سے اپنی زبان کو گندی کریں جیسا کہ بعد آثار میں یہ باتیں آئیں اور آخری بار امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے تمام اہل سنت والجماعت کا کہ جو صحابہ اکرام کے درمیان اختلافات ہوئے جو قطال ہوا رضی اللہ اجمعین کے درمیان اس میں ہم الکف یا الکف یا ہم خاموشی اختیار کریں گے کچھ نہیں بولیں گے وہ مزال فی دواوین قطبی ولاجا اور کچھ لوگ کہتے ہیں ارے آپ بولتے ہیں خاموش رہنے کا بہت ساری کتابوں کے اندر واقعات بھرے پڑے ہیں فلاں فلاں کمارا فلان غلطی کی تو حافظ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی واقعات آثار ہیں ان کی اکثریت یا تو ضعیف ہے یا منقطع ہے صحیح نہیں اور بعض تو جھوٹ ہے اور جو ہمارے درمیان موجود ہے یہ کو نصیحت ہے وہی بے علما یہ جو چیز موجود ہے صحابہ کے تعلق سے تو علماء کے علماء کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اس چیپٹر کو بند کریں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں اس کو چھپائیں چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کرے کیونکہ صحابہ کرام تجا وزل وہ معاملہ ان کا ختم ہے یعنی صحاب کرام کے تعلق سے کوئی کسی قسم کی بات نہیں کر سکتا اللہ نے ان کے لیے جنت کا پروانہ بھی دے دیا رضا مندی کا پروانہ بھی دے دیا ان کا دل ایک دوسرے کے تعلق سے بالکل صاف تھا آنے والے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ دعا کرو ربنا کریم جو صحاب کرام ان کے لیے تم لوگ دعا کرو کہ اللہ ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کسی قسم کا ہست حسد اور بغض و عداوت نہ پیدا کر ان کے تعلق سے ہمارے دل میں یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے صحابہ اکرام کے تعلق سے کہ ہمارے دل میں کسی قسم کا بغض و عداوت ان کے تعلق سے پیدا نہ ہو کسی قسم کی بھی بغض و عداوت پیدا نہ ہو جو دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دعا کو سنتا بھی ہے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کے تعلق سے یہ دعا کریں اس لیے حفیظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کی بات ہے تو عوام الناس کے سامنے منبروں محراب پر بیان نہ کی جائے کیونکہ اگر بیان کی جائے گی تو دلوں میں قدورت پیدا ہوگی اس لیے بیان کرنے سے روکنا چاہیے تاکہ دل بالکل صاف ستھرا رہے اور صحابہ اکرام کی محبت اور ان سے رضامندی کو بیان کیا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے ان کے قربانیاں اور ان کی کوششیں کیا ہیں اور جو آیت میں نے ذکر کی اس آیت کا تذکرہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کیا دو شبہ جو میں نے ذکر کیا تھا منافقین کیا نوزب اللہ صحاب میں کچھ منافقین لی تھی جیسا کہ سلمان ندوی نے چند دنوں قبل یا چند مہینے قبل اس شبہ کو ذکر کیا تھا اور اسی طریقے سے ایک اور شبہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کیا منافقین کا علم حدیث حدیث کی نشر و اشات میں کچھ حصہ رہا ہے انشاءاللہ اللہ آئندہ ہفتہ ان دونوں یہ شبہات کا تذکرہ اور اس کے اس کا تفصیلی ادا آئے گا کیونکہ یہ بہت ہی اہم شبہ ہے جس میں حادیف پیش کی جاتی ہیں قرآن کی آیت نوضب اللہ پیش کی جاتی ہیں صحابہ کرام کے نوزب اللہ کہ وہ لوگ ان میں سے بعض اکثر منافق تھے یہ کہتے ہیں کہ اکثر منافق تھے اب بتائیں کہ نفاق کہاں اور صحابہ کہاں دونوں کے درمیان بدل مشرقین ہے پورا پچھم سے دوری ہے لیکن دونوں کو ملا دیتے ہیں تو اس تعلق سے پوری بات آئے گی آخری بات اگر آپ کو صحابہ کے قربانیوں کو جاننا ہے سمجھنا ہے تو ایک مرتبہ مدینہ آئے اور مدینہ جبائیں مسجد نبی میں نماز پڑھیں اور پڑھ کر کے پھر اہد جائیں اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے احساس کرنا ہے عہد میں کھڑے ہو جائیں اور پھر یاد کریں غسیل الملائکہ حنزلہ رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے آج ہی شادی کی تھی اور وہ آئے تھے غزوہ عہد کے اندر لڑائی کرنے کے لئے. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ہوتے جن کی شادی آج ہی ہوئی ہوتی کیا آپ چھوڑ کر کے عہد چلے آتے ہیں آپ خود سوچیں کہ وہاں پر ویسے بھی صحابی موجود تھے جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے گھر میں ماما بابا بلایا کرتے تھے جن کے پاس والدین تھے جن کے پاس بال بچے تھے لیکن ان تمام کو چھوڑ کر کے وہاں پر آئے آپ خود سوچے کہ آپ وہاں پر ہوتے ایک طرف آپ کے بچے بول رہے ہوتے کہ آپ کہاں جا رہے ہو اگر آپ چلے جاؤ گے تو ہم کو دیکھنے والا کون ہوگا ان تمام کو ایک طرف کر کے وہ آئے یہاں پر اور ستر جانوں نے قربانی دی جانوں نے اگر آپ وہاں پر جائیں گے احساس کریں گے اور ان واقعات کو پڑھے رہیں گے ایک لمحہ آپ کے لیے وہاں پر کھڑے ہونا مشکل ہوگا کہ کیسے ان لوگوں میں سے ایک ایسے بھی تھے ایک نہیں کئی ایک ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے جسم کے اوپر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے خاطر نبے تیر اور تلوار کے زخم کو برداشت کیا آپ ایک جملہ نہیں برداشت کر پاتے ہیں انہوں نے نبی کی حفاظت کے خاطر نبی صلی اللہ اپنے اپنی پیٹھ کے اوپر نبے تیر اور تلوار کے زخم برداشت کیے ایسے صاحب کرام کو لوگ تنقید کا نشانہ بنائے اور کہیں کہ فلا غلطی پر تھا فلاں غلطی پر تھا اس نے فلا کے خلاف ایسا کیا یقین جانئے کہ اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے اللہ رب العالمین کے رضا مندی کے بدلے کہ اللہ جس صحابہ اکرام سے راضی ہے اس صحابہ اکرام کے تعلق سے وہ زبان کھولتا ہے آپ آئیں اور جا کر کے عہد دیکھیں عود میں جا کر کے صحابہ اکرام کو دیکھیں, پھر دیکھیں کہ مصحب عمیر کس طریقے سے مکہ کے اندر بہترین زندگی گزارتے تھے لیکن ایمان جب قبول کیا اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر وہ ہجت کر کے مدینہ آئے اور جب اسی عہد کے اندر انہیں شہادت ملی تو اتنے مالدار صاحبی کو اتنا کفن بھی نصیب نہیں تھا کہ جسم ڈھک سکتا اگر چہرہ ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتا پاؤں ڈھکا جاتا تو چہرہ کھل جاتا صحابہ کرام کی قربانیوں کو پڑھیں خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی سنائیں ان کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو جگائیں اور کہیں کہ تم اپنے باپ کے خلاف اپنے کسی کی بات کو برداشت کر سکتے ہو لیکن صحابہ کرام کے خلاف کسی کی بات کو برداشت نہیں کرنا کیونکہ صحابہ ہمارا دین ہے ہمارا ایمان ہے اور ہمارے عقیلے کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر اس پر تھوڑی سی بھی ضرور پڑے گی تھوڑی سی بھی چوٹ پڑے گی تو پورے ایمان کی بنیاد ہل سکتی ہے ہماری جنت ہمارے ہاتھ سے جا سکتی ہے اللہ رب العالم کی مختلف مو موڑ سکتی ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے غصے کا اور عذاب کا اور سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ خود ہمیں بھی سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے تب جا کر کے ایمان میں پختگی آئے گی تب جا کر کے ایمان میں حلاوت ملے گی کہ صحابہ اکرام نے جس طریقے سے جانداری اور قربانی کا مظاہرہ کیا تھا ہمیں بھی ویسا کرنے کا موقع ملے گا یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور بنیاد ہیں. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا چاہتے ہیں تو کرام سے سچی محبت بغیر کسی قینہ کپٹ کے ضروری ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں حاصل ہو سکے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متب اور فرماوردار بنائیں صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دلوں کو بالکل صاف رکھے اور ہماری زبان کو محفوظ رکھے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں اور ان کے اخلاق کے جیسے اپنے اخلاق کو بنانے کی کوشش کریں ان کے قربانیوں کے جیسے ہم بھی قربانیاں پیش کرنے کی کوشش کریں خود بھی صحابہ کرام کی صحابہ کرام کی جو تعلیمات ہیں ان کے جو اقوال ہیں اس کو پڑھیں اس کے مطابق عمل کریں اور لوگوں تک صحاب کرام کی عظمت کو ان کی منقبت کو پہنچانے کی کوشش تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہم کنار ہو سکیں آمین سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انتا و استغفلوک و اتوبو الیک والسلام علیکم و اللہ و برکاتہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیرتہ فرمائے صحابہ سے محبت اللہ سے محبت نبی سے محبت دین اور قرآن سے محبت کی دریل ہے ان سے نفرت کرنا اللہ تعالیٰ سے نبی سے دین سے قرآن سے نفرت کی دلیل ہے صحابہ کی توہین اللہ کی توہین ہے نبی کی توہین ہے دین کی توہین اور تنقیص ہے صحابہ کا دفاع اللہ کا دفاع ہے نبی کا دفاع ہے قرآن کا اور دین کا دفاع ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا محافظ بنائے اور اللہ ابرامین وہ لوگ جو صحاب کرام پر کی تنقیز کرتے ہیں اور جو صاحب رام کے تعلق سے غلط عقیدے لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو گم کر دے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کے وہ مستحق ہیں بڑی قیمتی باتیں شیخ محترم نے فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم داخلہ فرمائے اور انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو پھر ہماری آپ سے زوم پر ملاقات ہوگی تب تک کی نیاز چاہتے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو عام کریں زیادہ تعداد سے لوگوں تک بتائیں تاکہ جو صحیح بات اور صحیح عقیدہ صحیح منحج صحیح فکر صحیح سوچ دین اسلام کی روشنی میں آپ تک پہنچائی جاتی ہے وہ سب آپ لوگ اور دوسرے لوگ بھی اس سے مسفید ہوں جزاکم اللہ خیار. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ